مبنا ربنا نا رشدنا نا وائز نام شرور ان فسینا رن الحق رب ورسکاً قزم عہد سے متعلق مباحث پر ہم ہماری یہ آخری نشست ہے اس میں تین مقامات سے آیات زیر مطالعہ آئیں گی آیات ایک سو پینسٹھ سے ایک سو سڑسٹھ تک دین آیات پھر آیات ایک سو بہتر سے ایک سو پچہتر تک چار آیات اور پھر آخری آیت ایک سو انسی پہلی جو تین آیات ہیں اس میں اس دنیا میں جو مسائل نازل ہوتے ہیں ان کے ذکر میں اللہ تعالی کا قانون بڑی جامعیت کے ساتھ آیا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان آیات کو بھی ہم اس موقع پر دس میں شامل کریں فرمایا اولا اولما اسابت او کم مصیبت القد اسب تم اسلئی ہا کل تم ان احاذا کل ہو ابن انف سے ان شعین پدیر مما صحاب کم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ابيتفوا قالوا لو لعلموا قتال لتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم ما يكتبون صدق الله العظيم اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم تو جب تم پر ایک مصیبت واقع ہو گئی اے مسلمانوں تمہیں نقصان پہنچا حزیمت ہوئی تمہارے کچھ ساتھی شہید ہو گئے کچھ اور ساتھی مجروح ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اصل جملہ یہ بنے گا اولما آسابت مصیبت التم انا ہاذا لیکن درمیان ایک سبارڈنیٹ سبارڈینیٹ آ گیا ہے کل اسب تم اصل بات یہ ہے کہ جب تم پر ایک مصیبت واقع ہو گئی تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی یہ کیسے ہم پر یہ مصیبت آ گئی کیوں آ گئی کیسے آ گئی یہ جو سوالات پیدا ہوئے دینوں میں لیکن درمیان میں ایک بات کہہ دی حالانکہ قد کد اصب تم مسلے تم اپنے دشمنوں کو اس سے دگنا نقصان پہنچا چکے ہو بدر میں تم نے انہیں شکست دی تمہارے ہاتھوں ستر ان کے کھیت رہے ستر تمہارے ہاتھ میں قیدی بن کر آئے حسیران بدر پھر غزل سویت میں تمہیں بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی بہت بڑی حزیمت جو ہے مسفیان کو اٹھانی پڑی حزیمت بھی خفت بھی آیا تھا اپنی خفت مٹانے کے لیے لیکن یہ کہ الٹی اپنی اس کفت میں اضافہ کر کے واپسی ہوئی اس کے بعد سریا زید اب نے اس کی تصویر میں بیان کر چکا اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی فتح عطا فرمائی کتنا بال تمہارے ہاتھ لگا ہے کتنی دھاک تمہاری بیٹھ گئی ہے تو حالانکہ تم اپنے دشمنوں کو دگنی تک پہنچا چکے لیکن اب اگر تم پر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو تمہارے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہو گئے التماگا یہ کہاں سے آیا اب یہ ہے وہ سوال جس کے یہاں پر دو جواب اللہ نے دیے ہیں اور یہ دونوں باتیں جو ہے اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کے حوالیس واقعات میں ہمیشہ یہ دو ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں فرمایا قل ہو من ان دے اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے پاس سے آئی ہے یہ مصیبت تم خود سبب بنے ہو اپنی اس مصیبت کا تمہاری کوتا ہی تھی تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وہ آئے دین میں لے آئیے تم و تنازع تم فل امر و تمباد ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا تمہیں فطا اتا فرما دی تھی جب تم ڈھیلے پڑے اور تم نے معاملے میں جھگڑا کیا نظم کی خلاف ورزی کی حکم عدولی کی تو پھر اس کی سزا ہے جو ہم نے دی ہے اور اس لیے دی ہے یہ سزا بھی ہم کنڈون کر سکتے تھے معاف کر سکتے تھے تمہیں تمہاری غلطی کا یہ تمہیں خمیادہ نہ بھگتنا پڑتا یہ ہمارے اختیار میں تھا لیکن ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہم تمہیں سبق سکھائیں تاکہ آئندہ کے لیے محتاط ہو جاؤ تو فرمایا جو بھی تکلیف تمہیں آئی ہے وہ تمہارے اپنے کی وجہ سے آئی ہے تمہاری اپنی خطا کی وجہ سے آئی ہے کُل بن انفوں سے کم ان بلّہ الشاہ قبیر اللہ ہر چیز پر قابر اللہ چاہتا تو تمہاری اس خطا کو کنڈوم کر دیتا معاف فرما دیتا اس کا کوئی خمیادہ تمہیں نہ متنا پڑتا وہ ہر سہ پر قادر ہے. لیکن یہ کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ بھی حکمت پر مبنی ہے اس کی مشیت کے اندر بھی تمہارے لیے خیر مزمر ہے اب اس خیر کو واضح کیا بما صابق یوم قتل جمان فب ازم اللہ جو بھی کچھ تم پر مصیبت باتیں ہوئی ہے اس دن جس دن کے دو جمعیتیں جو ہے آپس میں ٹکرا گئی تھی جس دن کے دو فوجوں کا آپس میں مقابلہ ہوا ہے کب اللہ تو اللہ کے اذن سے ہوا ہے ولیال امل مومنینا ولیال امل نذین نافکو اور اللہ کے اذن سے اس لیے ہوا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے جو حقیقی مومن ہے اور دیکھ لے کہ کون منافق ہے معلوم ہوا کہ وہ پورا فلسفہ یہاں پر چند الفاظ کے دروازے ہو گیا جو بھی کچھ ہوتا ہے اگر کوئی خرابی آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے اس میں یقیناً انسانوں کی اپنی کوتاحیوں کو دخل ہوتا ہے البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے وہ کوتا کبھی تو ذاتی ہوتی ہے جس کا کہ کوئی فوری نتیجہ جو ہے اس انسان کو یا ان انسانوں کو بھگتنا پڑ جاتا ہے یا یہ کہ بڑے پیمانے پر تمدن کا جو فساد ہے اور اس کی وجہ سے جو کوئی دنیا میں فساد آ رہا ہے اور جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی انسانوں نے ہی کسی وقت وہ غلط راستہ اختیار کیا ہے تمدن کی تہذیب کی غلط جو ہے وہ سب صورت اختیار کی ہے کہ جن کے نتائج آج انہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں وہ چاہے اخلاقی آوارگی کی صورت میں ہو چاہے معاشرے میں سے امن اور چین کا ختم ہو جانا ہو چاہے وہ بجائے عدل اور انصاف کے ظلم ہو تب ہو لیکن یقیناً یہ انسانوں نے ہی اس متوازن نظام حیات کو چھوڑا جو اللہ نے, انہوں نے عطا کیا تھا اور انہوں نے غلط پگڈنڈیاں اختیار کی اس دنیا کے تہذیب و تمدن اور نظام کے ذمن میں جس سے یہ بڑے پیمانے پر فساد جو ہے پوری دنیا کے نظائر ہوا تو انفرادی بھی ہو سکتا ہے اجتماعی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ جب ٹریس کریں گے تو اس کے اصل سبب جو ہے وہ انسان خود ہے اولما اسابت مصیبت القد اسپتم مسلحہ یہ قد اسپتم مسنحا تو خاص اس پرٹیکولر کانٹیکس میں ہے کہ کے تم نے حالانکہ تم دگنی زخم انہیں پہنچا چکے ہو پھر بھی اگر تم پر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو تم اتنے پریشان ہو گئے انا آگاہ کہاں سے ہو گیا کیسے ہو گیا کیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد پر قادر نہیں رہا کیا اللہ کے وعدے جھوٹے ثابت ہو گئے کیا واقعی نبی حق پر نہیں ہے کیا ہم ان کا ساتھ جو دے رہے ہیں تو ہم کسی غلط فینی میں مبتلا ہیں اب شاید بات ہے کہ شیطان نے تو طرح طرح کے وسوسے اور طرح طرح کے خیالات جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے تو فرمایا کو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ تمہاری اپنی کوتا کے سبب سے ہوا انہ اللہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو کچھ بھی تم پر مصیبت آئی ہے اس دن جس دن کے دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تو وہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے اللہ کا اذن اس کی مشیت کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے بولے یا نمل مومنین ولے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے ان کو کہ جو واقع تنصاب ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ لے ان کو ممیز کر دے ان کو جو مناسب تو میں نے جو عرض کیا تھا کہ ہر معاملے میں دیکھیں ہم کوئی کام کرتے ہیں یہ جو مسائل ہے یہ ہمارے سورہ تغل کے درس کے ضمن میں بڑی تفصیل سے آ چکے ہیں یہ تو ایمان کے بنیادی حقائق ہیں میں نے ارادہ کیا کہ اس پیالے کو اٹھا لوں ارادہ میرا تھا اللہ کے عزم کے بغیر میں اٹھا نہیں سکتا تھا اس لیے کہ نہ معلوم کتنی فورسز آف دی نیچر ہے جو اس میں انوالوڈ ہیں ہوا کا کتنا وزن ہے کتنا کچھ میرے اپنے جسم میں میرے دماغ کا یہ فیصلہ میرے ہاتھوں تک صحیح طور پر ٹرانسمٹ ٹرانس ہو جائے ورنہ یہ کہنا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ فالج گر جائے اور میں نہ اٹھا سکوں تو ارادہ ہمارا ہے ارادے کی تکمیل ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ کے عزم سے ہوگی اسی طرح کوئی شخص جس کی وہ میں نے بڑی سادہ سی مثال جو ہمارے یہاں خاص طور پر تصوف کے حلقوں میں بیان ہوتی ہے کہ کوئی درویش جا رہا تھا یہ کہتا ہوا جو اللہ کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو کسی نے اٹھا کے پتھر مارا اب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو انہوں نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ درمیان میں منہ کس کا کالا ہوا ہے تم نے اپنے لیے جو ہے اپنے لیے ایک گنا کما لیا ہے باقی اللہ چاہتا تو یہ پتھر مجھے نہ لگتا تم جو ہے گناہ کے تو تم نے قسم کر لیا تم نے جب پتھر پھینک دیا مجھے مارنے کی نیت سے تو تم نے تو ایک گناہ کما لیا اب وہ پتھر میرے لگے یا نہ لگے اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اور اگر وہ مجھے لگا ہے پتھر اللہ کے فیصلے سے تو یقیناً میرے حق میں کہیں خیر ہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالی کی حکمت میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے کہ جو آئے گا چاہے مجھے اس وقت نظر نہ آئے لیکن تم نے جو کمائی کر لی ہے اپنے لیے وہ اپنی جگہ لیے. تو ہر فیل میں یہ دو کمپوننٹس ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ارادہ کسی کا ہو سکتا ہے کوئی فزیکل ایجنسی جو ہے وہ انوالو ہو سکتی ہے لیکن جب تک کہ اس نے رب نہ ہو آخری سینکشن اللہ کی ہے جب تک وہ نہیں ہوگی وہ فیل عمل اس کا صدور ممکن نہیں ہے بات یہاں بھی آ گئی اولما صحابت تم مصیبت اصب تم مسلح کل تم اللہ اعلیٰ کل ہو ان اللہ اعلیٰ کل شہن وماسا بکم یوم القل جمان فبیز دلّین ول یال نظیر نافک <نَافَقُوا> اب یہاں سے دوسری بات سمجھ لیجیے یہ ہے وہ مقام جس کا میں نے پچھلے نشست میں حوالہ دیا تھا یہ یوں سمجھ یہ کہ یہ پوری بحث جو ساٹھ آیات کی تھی اب تقریباً خاتمے پر آ رہی ہے وہاں تذکرہ کیا ہے ان منافقوں کا جو عبد اللہ ابن اوبئی اور اس کے ساتھیوں کی شکل میں واپس ہو گئے تھے میں نے ارض کیا کہ شروع میں تذکرہ کیا ان دو صاحب ایمان جماعتوں کا جن پر وقتی طور پر ظور داری ہوا اس حمت قا تفشلا تم میں سے تھے صاحب ایمان تھے لیکن وقتی طور پر ان سے بھی ان پر بھی کچھ زوف کے آسار تاریخ ہو گئے تھے لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دیا ان کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے پھر وہ لوگ جو این جنگ کی حالت میں جبکہ بہت ہی یوں سمجھئے کہ ایک ناگف ناگف کا بے صورت حال پیش آ گئی تو اس کے زیر اثر جو ہے فوری عمل ریفلیکس ایکشن جسے ہم کہتے ہیں غیر اختیاری عمل کے طور پر کچھ بھگدڑ مچ گئی اس کا بھی تذکرہ کیا اس میں بھی فرما دیا ولاک اللہ نے معاف کر چکا لیکن یہ کہ یہ جو اہم ترین واقعہ تھا آپ اب غور کیجیے کہ یہ ہے ریشو پروپورشن کا فرق عام اعتبارات سے اہم ترین واقعہ یہ تھا اللہ کے بیان میں کم ترین واقعہ یہ آخر میں آ کر کہاں ایک سو اکیسویں آیت سے بحث شروع ہوئی تھی اور یہ آیت ہے ایک سو فٹ فٹ یعنی یوں سمجھئے کہ چھیالیس آیتوں کے بعد یہ ایک آیت میں ضمنی طور پر تذکرہ ہو رہا ہے عبد اللہ ابد ابئی اس کے ساتھیوں کا یعنی وہ اس اہمیت کے حامل ہی نہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے یہاں یعنی ضمن آیا ہے وکیل الحم تعلقات اللہ اب فاڑو اب یہاں پہ نوٹ کر لیجیے نا فک یہاں نفظ منافق سراہکم استعمال کر کے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان سے یہ کہا گیا تھا یہ روایات میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالانوں کے والد حضرت عبداللہ نام ان کا بھی عبداللہ ہے عبداللہ ابن اوبئی جب واپس جا رہا تھا اپنے تین سو آدمیوں سمیت یہ دورتے ہوئے کافی دیر تک پیچھے چلے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں کہا اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اور دین سے غداری کر کے جا رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو واپس پھرو یا یہ دفاع تو کرو دشمن جو ہے تمہارے شہر کے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے اگر اللہ کی راہ میں قتال کا درجہ جو ہے اور اللہ کی راہ میں شہادت کی موت جو ہے وہ تمہارا مطلب وہ مقصود نہیں ہے تو دفاع تو فرض ہے تمہارے ذمے مدینے پر حملہ ہو گیا ہے مدرسے یہ بہت سے فاصلہ کتنا ہے مدینے کا اور اگر خدا نے خاصتا یہاں پر حزیمت ہو جاتی ہے تو کیا تمہارے گھر بار۔ تمہارے اہل و عیال محفوظ بہ جائیں گے تو یہ سمجھاتے ہوئے بہت دور تک دوڑتے ہوئے پیچھے آئے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ ان کا قول ہے جو نقل ہو رہا ہے کہاں جا رہے ہو آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو اس وطو مدینہ کا دفاع ہے کہ جس کی ضرورت ہے تو بڑی ہی ایک عجیب بات ہے جو انہوں نے کہی ہے جواباً انہوں نے کہا اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہوگی تو لازمن ہم تمہارے ساتھ چلتے یہ وہ بات ہے جسے پنجابی محاورے میں کہا جاتا ہے یہ ڈورا کشتی ہے یہ تو اصل میں یہ محمد اور ان کے ساتھی جو آ گئے مہاجر مکے سے یہ اور وہ جو چڑھ کر آئے یہ ایک ہیں آپس میں ان کی جو ہے یوں سمجھ یہ کہ ان کا جو ہے معاملہ ایک ہے یہ کوئی جنگ ونگ نہیں ہوگی یہ تو ملی بھگت ہے ان کی یہ نورا کشتی ہو رہی ہے ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی واقعی جنگ ونگ ہونی ہے اگر ہمارا یہ خیال ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم کہیں واپس نہ جاتے اور ہم یہی پر رہتے یہ گویا کہ انہوں نے جسے سخن سادی کہتے ہیں ٹالنے کے لیے ایک بات کہہ دی ہے اب اس پر اللہ تعالی کی طرف سے فرمایا ہم لل کفر یوم دن اکرب ایمان وہ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تک تھے یہ سورہ منافق میں بڑی مفسل ویسے ہماری آ چکی ہے کہ نفاق حقیقت میں تو کفر ہے لیکن قانونی اعتبار سے اس کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے اسلام کا منافق مسلمان ہی شمار ہوتا ہے قانونی اعتبار سے اگرچہ حقیقت کافر ہو جاتا ہے سورہ منافع ان کی جو آئے ہے ظاہر کا بے ان سمت فتح بے آلہ قلو مثال بھی میں نے دی تھی آپ کو یاد ہوگا جیسے لکڑی کی کوئی چوکھٹ ہے بہت بڑی موٹی چوکھٹ ہے لکڑی اندر سے تو وہ دیمک چٹ کر چکی ہے لیکن دیمک کو بھی اللہ نے عقل دی ہے وہ اوپر ایک پھٹی چھوڑتی جاتی ہے وہ ونیئر برقرار رہتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ چوکھٹ کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہے اگر یہ کہ وہ اوپر سے ظاہر ہو جائے گا شگاف ہو جائے گا تو تو پھر گھر والا جو ہے وہ تنبیہ ہو جائے گا کہ میری چوکھٹ کو دیمک کھا رہی ہے کوئی نہ کوئی علاج کرے گا لہذا اوپر جو ہے وہ ونیئر برقرار رہتا ہے کس خوبصورتی کے ساتھ وہ جو دیمک ہے اندر سے پوری چٹ کرتی ہے لیکن یہ کہ اوپر جو ہے وہ ایک چھپٹی جو ہے لگی رہ جاتی ہے تو اسی طرح ان منافقین کے اندر قانونی اسلام کی جو ہے وہ ایک ویریر برقرار رہتا ہے حقیقت میں کافر ہو چکے ہوتے اسی کا ایک درجہ ہے جو یہاں بیان کیا کہ ہم لل کفر یوم دن اکرب ایمان یہ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تک تھے یقینا بے مال ہے سفی یہ جو کچھ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں حقیقت میں ان کے دلوں میں وہ بات نہیں ہے یہ تو سکون سادی کا لفظ میں نے استعمال کی باتیں بنا رہے ہیں بس وقتی طور پر جواب تو کچھ دینا ہی تھا حضرت جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی عما کو کوئی نہ کوئی جواب دینا تھا وہ بات بنا دی انہوں نے لیکن یہ کہ حقیقت میں ان کے دل میں یہ نہیں ہے واللہ اللہ بما وماون اور جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اپنے دلوں میں اللہ اسے خوب جانتا ہے تو یہ تین آیات جو ہیں ان میں جو ہمارے سامنے ایک تو جو قانون ہے دنیا میں مصیبت کے نازل ہونے کا اور اس کے ذمن میں ذرا نوٹ کر لیجیے سورہ شورا کی آیت نمبر تیس جو ہے وہ بھی اسی موضوع پر گویا کہ ہم مضمون آیت ہے وما سا مصیبت ام فبا کسبتم و یافو ان کثیر <كَسِيرٌ> جو بھی مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے اور اللہ بہت سی چیزوں کو تو معاف کرتا رہتا ہے یہی جو لذ میں استعمال کیا بارہا کنڈول کر سکتا اللہ اگر جو بھی خطائیں ہم کرتے ہیں سب کا ہی ہمیں نتیجہ یہاں پر ملنا شروع ہو جائے تو شاید وہ ایک جگہ پر آیا ہے کہ ماں زہر اعلیٰ ما اللہ تعالی جو ہے پھر تو زمین کے اوپر کسی ایک بھی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا اگر فوراً ہی پکڑ لینا اور فوراً سزا دینا جو ہے ماں ترک اعلیٰ زہر ہاداب با تو پھر تو کوئی بھی جاندار یہاں نہ رہتا اللہ تعالی محلت دیتا ہے بہت سی خطاؤں سے درگزر فرماتا رہتا ہے بہت سی خطائیں کنڈوم کرتا رہتا ہے لیکن یہ کہ جہاں اس کی حکمت کا تقاضا ہے وہاں پھر وہ سزا دے دیتا ہے ان نتائج کا ظہور اس دنیا میں اس کے عزلم سے ہو جاتا ہے اور اس میں بھی یقیناً اس کی طرف سے خیر ہی متبر ہوتا ہے ایک تو یہ حقیقت سامنے آ گئی بِم بما صابق مصیبت ان کا بما قسمت و یاف عن کثیر اور دوسرے کہ یہ ہے وہ آیت کے جس میں عبد اللہ ابن ابئی اور اس کے جو تین سو ساتھی واپس گئے تھے دامن عہد سے ان کا تسکرا ہے اور جس انداز میں بالکل واضح طور پر باسمجھ میں آ گئی کہ کلیئر لفظ نفاق ان کے لیے آیا ہے اور ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے وہ اہمیت نہیں دی کہ شروع میں اس کا اس اہتمام کے ساتھ تسکرہ ہوتا جس اہتمام کے ساتھ یہ بنو حادثہ اور بنو سلمہ کا ہوا ہے وہ اہل ایمان میں سے تھے وقتی طور پر کمزوری کا ظہور ہوا اللہ نے وہ فرما بادی اب دوسرا حصہ جو ہے اس میں یہ یوں سمجھیے کہ اس غزوے کا ایک زمینہ ہے غزوہ احد کا ایک زمینہ اور اس کو کہتے ہیں غزوہ ہمراؤ الاسد اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ ان چار آیات میں جو تسکرہ ہوا ہے الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القهر للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرًا عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فالقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله عون فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء خافونی ان کن تمین صدف اللہ العزیم. اس میں غزم الاسد کا تذکرہ ہے جو زمیمہ ہے غزم احد کا ہوا یہ ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں 6 شوال کو کفار کا لشکر آ کر دامن احد میں اس نے پڑاؤ ڈالا ہے ساتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی مقابلہ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ سات شوال کو رات تک جو ہونا تھا ہو گے واپس مدینہ تشریف لے آئے مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیکن اس کے بعد پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر فرماتے رہے ان حوادث واقعات پر تو آپ کے سامنے اچانک ایک بات آئی کہ این ممکن ہے کہ دشمن جو اس پر چلا گیا ہے وہ واپس آئے دوبارہ حملہ کرے اور اسے ایک سیکنڈ تھاٹ آئے کہ ہم نے اس مسئلے کو اختتام تک کیوں نہ پہنچایا جبکہ ہمارا پلڑا بھاری مسلمانوں کو نمایاں طور پر شکست ہوئی مسلمانوں کو میدان چھوڑ کر خود نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہاڑ پر جا کر آپ نے پناہ دی ہے جب یہ صورتحال تھی تو کیوں ہم اس مہم کو آخری منطقی نتیجے تک پہنچائے بغیر واپس آ گئے یعنی جو بھی ان سے اس وقت ہوا ہے اس پر انہیں غلطی کا احساس ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ کر ہم آور لہذا اس کے سدے باپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ کیا کہ پیش قدمی کریں۔ لہذا آٹھ سوال کی صبح کو اعلان عام کر دیا گیا کہ ہم کفار کے تعاقب میں چلیں گے مسلمانوں کبر کس اور چلو اب حالات جو تھے اس کا اب آپ کو تذکرہ اندازہ کر لیجئے جو بھی سارا تبصرہ آیا ہے قرآن میں کس طرح مسلمانوں کے دل زخمی اگر ابن اصحب کی وہ روایت صحیح ہے تو سات سو کی نفری میں سے ایک تہائی تو وہ تھے جو یا شہید ہو چکے تھے اور یا پھر شہید مجروح حالت میں تھے گویا کہ اب اگر ہے بھی تو ان میں سے صرف دو تہائی جو نفری جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اور پھر یہ کہ جس کو بھی ڈیمورلائزیشن کہتے ہیں وقتی طور پر حوصلے پست ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ صدمہ ہے دکھ ہے رنج ہے ان حالات میں اثر نو کمر ہمت کسنا یہ گویا کے اہل ایمان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تدبر کا شاہکار ہے کہ آپ نے اس حال میں صحیح طور پر بھانپ لیا کہ واقعہ یہی ہے کہ چھتیس میل مدینے سے باہر نکل کر ابو سفیان نے پڑاؤ ڈالا ہے اسے یہ کہتے ہیں مقام جو ہے روحا وہاں جا کر اس نے پڑاؤ ڈالا اسے پھر یہ خیال آیا یہ تو غلطی کرائے ہوں کیوں نہ ہم نے اس معاملے کو منطقی عطی تک پہنچایا گویا کہ ان کے نقطۂ نگاہ سے جو فتنہ تھا اس فتنے کو بالکل فروغ کرنے کا ہمیں موقع مل گیا تھا اور ہم واپس آ گئے لہذا وہ کمر کس رہے تھے سوچ رہے تھے کہ واپس چلیں گفتگو ہو رہی تھی ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ خیال آ گیا تو حضور نے صبح کو جو ہے پیش قدمی فرمائی لیکن یہ اعلان کر دیا کہ کوئی شخص کے جو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوا ہے عہد میں وہ ساتھ نہیں جائے گا اس لیے کہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ منافقین اس میں اب ساتھ ہو اس لیے کہ وہ پھر کسی کسی کمزوری کا سورس بن جائیں گے کہیں اور جا کر ڈی کریں گے کسی اور مرحلے پر کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ واپس آ جائیں تو بڑی مشکل سے بعض حضرات نے بہت ہی یعنی اسرار سے اور بہت درخواست کر کے ایک دو مثالیں ہیں کہ اجازت لی ہے کہ جو کسی وجہ سے نہیں جا سکے تھے اور معقول عذر ان کے پاس تھا عہد میں نہ شریک ہونے کا انہیں تو اجازت دی ہے لیکن اینان عام تھا عبداللہ ابن اب ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن حضور نے سختی کے ساتھ روک دیا کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں تھے وہ اب نہیں جائیں گے وہی وہ جائیں گے کہ جو جنگ میں تھے اب یہ گویا کہ اور امتحان کی شدت ہے کہ جن پر وہ ساری آئی ہیں جنہوں نے وہ سارے مسائل چھیلے ہیں اب انہی سے کہا گیا دوبارہ